سورہ ممتحنہ مکی ہے صرف تیرہ آیات اور وہ بھی دو روکوں میں بڑی حیران کن بات ہے اس سورت کو ممتحنہ اس لیے کہا کہ اخیر سورت میں کچھ لوگوں کے امتحان کا ذکر ہے جو کے ہفتے کے دن زور سے پہلے پہلے انشاءاللہ دعا ہو جائے گی بارہ ساڑھے بارہ تک زہر تک آپ دم خود ہو جائیں اور جنہوں نے باقاعدہ فارم برائے امتحان دیں گے بعد زہر ہل الا سا لمت امتحان دے دینا گہرتی دی مسلم کا کام اور تراوی کے بعد ان اللہ تعالی آپ کو فارغ کریں انعام و اکرام ہوگا اور اس دن آپ کا وہ دعوت ہوگی کیسی آپ نے نہ زندگی میں کھائی ہوگی نہ کھاؤ امتحان پر کوئی آواز نہیں آئی وہی عبادت البت عبادت البت ہے کوشش ہے کہ آپ کی الوداعی دعوت ایک شان والی دعوت ہاں ٹھیک ہے نعرے لگاؤ کوئی نہ نہیں آپ کی خوشی کے لیے تو سب کچھ ہو رہا ہے کہ آپ کا احترام و اعزاز ہو سورہ ممتحن مکی ہے اور یہ تیرہ آیات اور دو روپوں ہے جو لوگ مثلاً اس دن شام کو موجود نہ ہو امتحان میں تو موجودگی ضروری ہے ان کی جنہوں نے امتحان دینے کے لیے فارم بھرائے اور جو لوگ اس وقت مثلاً رات کو نہیں آئے وہ اگلے دن صبح کے لے لیں آپ کو ایسی بات نہیں یہ تو ان لوگوں کے لیے کہ جن کو ہم پچیس سے پہلے فارغ کرنا چاہتے ہیں جامعہ کے ناظم اعلی نے کہا ہے کہ طلبہ اکثر پچیس کو اپنے راستے اختیار کر رہے ہیں تو ہم نے کہا کہ چلو چوبیس کو ختم بھی چوبیس کو امتحان بھی چوبیس کو انعام و اکرام بھی اللہ, اللہ سور ممتحد الزول میں اکیانوے اور ترتیب میں قرآن کریم کی ساٹھویں سورت اس سورت میں ایک بزرگ صحابی کی ایک بشری لفزش پر گرفت ہوئی ہے اور اس سے امت کو پند و نصیحت کی گئی ہے خاطب میں بلتا مشہور صحابی ہے انہوں نے اہل مکہ کو ایک خط لکھا تھا کہ پیغمبر اسلام تمہارے خلاف تیاری کرتے بذریعے وہی آپ آگاہ ہوئے اس خط سے اور آپ نے ابو مرسد و علی وغیرہ زبیر کو بھیجا اور انہیں خواب پہ ایک عورت کو پکڑوایا خط نکل آیا اے حاطف یہ تم نے کیا کیا فرمایا مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کر کے دینا ہے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی سورہ فتح, فتح نا ذلوی نہ فتح نہ لکفتہ موبی لیکن آپ کے تمام صحابہ کے کچھ عزیز و قریب وہاں بھی ہے جو ان کے بال بچوں اور جائیدادوں کا خیال رکھتے ہیں لیکن میرا کوئی نہیں ہے میں اجنبی وہاں بات تھا ہجرت تو خوشی میں آ گیا بچے پھنس گئے بس میں نے چاہا کہ ان کا کچھ احسان میرا ان کے اوپر ہو آپ نے کہا محاذہ سفر سب کا اس نے سچ کہا ہے یہی بات یا نام ہو یہی مان والو <سؤال> لا تخاؤ لیا مت بناؤ میرے اور اپنے دشمن کو دوست تل إِلَيْهِمْ نہیں لیم تم پیش کرتے ان کو محبت حق لکھتے ہو وقت کا فرو بھی ماں جا اور وہ انکار کر چکے ہیں وہ جو تمہارے پاس حق آئے ہیں یو برجر رسو لو آکالنا چاہتے پیغمبر کو اور تمہیں بھی نکال ہے مکہ سے انتو مینو بلّ تم صرف اس لیے کہ تم ایمان ان تم حرت تم جہادن فی اگر تم نکل چکے ہو جہاد کے لیے میرے راستے میں وہ اب تغاہ اور ڈونڈتے ہو میری رضا تو سر رونے لے تم چپ سے کرتے ہو ان سے دوست وانا لو بیما فی تم بما میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو جو تم دکھاتے ہو ہم فعال ہم جو کو ایسا کرے تم میں سواز سبھی کسو گمراہ ہوگا سی سے تیرہ آیت ہے لیکن ایک آیت ویکٹر ایک آیت ہے اتنی لمبی ہو جس صورت کی آیات کم ہے پر ان کی آیات لمبی لگی ہوگی وہیں اس اور اگر وہ کافر تمہیں قابو کرے یقین لکما دا تمہارے پرلے درجے کے دشمن اور یبسو تو اڑے کمئی دیا اور بڑھائیں گے تمہاری طرف ہاتھ اور زبانے برائی سے بہت دولو تک فروج چاہیں گے کہ تم بھی کمر کرو لنتن فاکم اور حام کم کچھ کام نہیں آئے گا تمہارا رحم اور بال بچوں کے لیے اپنے کمزوری کی یوم القیام و قیامت کے دن یب سے لبین فیصلہ بال بچوں کے لیے اور اپنے عزیز وقارف کے لیے اتنی بڑی غلطی کرنا ادکانت لکم اسوت الحسرت الفی ابراہیم وما بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ والوں میں ادقالو قوم جب کہا اپنے لوگوں سے ان نہ برا ہاؤ امن قمام بیزار ہے تم سے امن ماتا بدون ام اندون اللہ جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا کفھر نہ منکار کرتے تم سے بدا بے بے نا اداوت فل بغدا شروع ہو گئی ہماری تمہارے درمیان دشمنی اور کینت ہمیشہ کے لیے حَتَّى تو بِاللَّهِ بل واحدا کیا تک کہ کی مان لیو اللہ وحدء شریف پر اللہ کا ابراہیم علیہ بھی یہاں ایک بات کہی تھی ابراہیم علیہ السلام نے والد سے لازت فرنما بھی مانگوں گا تیرے گی عمام کو لم من, من شیخ اختیار نہیں رکھتا تمہارے لیے اللہ سے کچھ بھی رب بنالے کا توکل نہارا پر, پر بھروسہ ہے وہی لے نبنا آپ کی طرف رجوع ہے وہ لیکن مسیح آپ کی طرف پلٹنا ہے رب بنا لہ سجا اللہ فطن تلین قبر اے پرورزگار نہ بنائے ہم کو آزمائش کافروں کے لیے وقف لنا معاف فرمائے رب بنائے الخان طلعت الخی بے شک آپ غالب اکمت والے اندھ لگوں کی ہے موسم تو یقیناً تمہارے لیے ہیں ان اچھے لوگوں میں بہترین نمونہ نمونہ حاصل کرو یہ تم نے کیا غلط خط لکھا لمن خان یورج اللہ ولی ولاخرت بس ان کے جو یقین رکھتے ہو اللہ آخرت کے دن کا ہم یہ سول جو منہ موڑے فیم اللہ غنی پس بے شک اللہ غنی ہے و اللہ ہوں یہ جان بھئی نہ کم ہو بھائی نندگی تم بینو مواد امید ہے کہ اللہ ڈال دے تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن سے دشمنی ہے دوستی اللہ قدیر اللہ ایسا کر سکتے اللہ غفور الرحی لائن ہاں تم اللہ علمی قاتل فدید نہیں روکتے اللہ تم کو ان لوگوں سے جنہوں نے نہیں لڑا تم سے دین کے لیے وَلَمْ جو مِنْ آر کوم نے تم کو نکالا ہے تمہارے گورو سے انتبر روح ہم ان کے ساتھ احسان نہ کرو وہ دکھ سے انصاف نہ کرو ان اللہ حب البخص بے شک اللہ پسند کرتے انصاف کرنے والوں کروڑ سے احساس انحم اللہ انل دینا تم کو اللہ ان لوگوں سے فات الو کو دینی جنہوں نے کتال تم سے دین کے لیے وہ آخرجو من مندی اور نکالا تم کو تمہارے گھروں سے وہ ظاہر خراج کم اوروں کی مدد کی تمہارے نکالنے میں ان طول ہوم کہ تم ان سے دوستی کرو یہ منائے من یہ تول ہوم ہو جو ان سے دوستی کرے تو لائے کو مزالی ہو <تصفح> یا نامن یہی مان والو منا تم جب آ جائے تمہارے پاس مسلمان عورتیں ہجرت کر کے ہم تعین بس آزما لو ان کو امتحان لے لو کہ واقعی مسلمان او اللہ عالم بھی ایمان اللہ جانتے ان کا ایمان بات سنو جس وقت سنے وہ کی تحریر ہو رہی تھی اور یہ لکھا گیا کہ ہمارا آدمی اگر مسلمانوں کے مدینہ آیا واپس کرو گے لیکن تمہارا آدمی اگر تمہیں چھوڑ کر مکہ آیا ہم نہیں واپس کریں یہ شرط الٹی ہے نا اس پر کچھ آ باں ہو گئی لیکن پیغمبر میں کہا لکھو اجازت ہے صاحب اب ہوئے کا جو ہمیں چھوڑ کے ان کے پاس جائے اس مرتب کا ہم کیا کریں گے اور جو ان کو چھوڑ کے ہمارے پاس آئے ہم واپس کریں گے تم میرا رب دیکھو وہ کیا کرتا ہے کہنے دے تو میرا رب دیکھو وہ کیا کرتا ہے چھوٹا سا قافلہ بنایا تھا ابو جندل نے نے البصیر نے تلواریں <laughs> <laughs> لے کے سور ضرورت <اتراح> رہے <laughs> مدینہ میں بھی نہیں چھڑواتے مکے سے تو ہم آئی گئے مکے والوں کی زندگی اجیرن کی جب یہ تحریر ہو رہی تھی کہ مکے کا آدمی مدینہ پہنچ کے واپس ہوگا تو پیغمبر نے آواز دی ان نے ساتھ مگر عورتیں نہیں عورت شرم کرو اسلام میں تمہاری کتنی عزت ہے پورے نظام کو نبی نے تفصیل کیا مشرقین نے پرواہی نہیں کیل لینڈیسا چلو عورت ہے واپس نہیں گئی کون سی عورت جائے گی ضرورت کیا ہے ابھی ابھی بات ہو ہی گئی مسلمان مدینہ پہنچے یہ مکہ کہ ام کلثوم بنت ابی ابھی محیط مشرقین کا ایک بڑا مشرق ہے اوک بن ابی محیط اس کی بیٹی امین کلسوم مسلمان ہو گئی اور مدینہ بانڈی اس کے پیچھے مشرقین کا وقف چلا گیا لینے کے لیے اور پیغمبر سے کہا اشرط یوفا آپ نے کہا شرط یوفا شکی نہیں انہوں نے کہا قائدے کے مطابق واپس کرو آپ نے کہا قائدے میں لکھا ہوا ہے کہ ایلے ان ساندھڑو اپنی تحریر پر انہوں نے اپنی تحریر دیکھی اس میں لکھا ہوا تھا خائب و خاص ہر راستے بو کر کے وہاں سے واپس ہو گے اللہ اس لیے فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں جب تمہارے پاس مسلمان عورت ہے آ جائے ہجرت کر کے تو ان کا امتحان تو لینا نا تو جب عورتوں کا امتحان ہوگا تو مردوں تمہیں شرم نہیں آتی تمہارے ساتھ مذاکر بندے ہوئے ہیں کہ تم امتحان سے بھاگو گے جب عورت امتحان دے رہی ہیں ابھی سے انہوں نے اپنے لفٹی وفٹی کی ہوئی ہے اور اپنے بال وال باندھ لیے کہ بس ہمیں جان دیں گے اور وہ دیتی دی ہے اور زبردست نمبریں لیتی ہے جی بات یہ پہلا سال ہے کہ ان میں کوئی عورت ہے فیل ہوئی ہے اور ہونا چاہیے فیصل تھا کہ ان کو اللہ یاد رہے کیونکہ سب پڑھنے والی نہیں ہوتی بات سیٹانی اویس ہے سیر سپاٹے کے لیے بھی آتی ہے جو پڑھنے والا طالب ہو یا طالبہ اللہ اس کو دونوں की کی عزت دے گا یاد اور سب کے لیے امتحان نہیں ہے سو کے لیے جو ہے وہ امتحان کی جاندہ کوئی ضرورت نہیں امتحان وہ جس نے فارم بھرا ہے اور اس پر لکھا ہے ان لوگوں کا امتحان ہوگا اور ٹھیک ٹھاک ہوگا آہ. اللہ جانتے ہیں ان کا ایمان اور تم اگر جان گئے کہ ایم او فلا کر دوں نئے پھر ان کو واپس نہ کرو کافروں کے پاس سبحان اللہ لا نہ ہل اللہ نہ یہ پاک بیبیاں ہلال مرداروں کے لیے ولا ہوم یہ لَهُن اور نہ وہ کافر حلال ہے ان عورتوں کے لیے وہ تو ہوں دے دے ان کو جوڑوں نہ خرچ کیا کچھ مانگے تو دے دو عورت نہ دو بلا جناحال ہے تم انتن کوئی وہ نہیں ہے تم پر کن عورتوں سے نکاح کرو جو سے آزاد ہوئی ذات ہی تم جب تم دے چکے ان کو ان کے مہر ولا تم بے سبھی گوافر اور متروں کو کافر عورتوں کی عسمتیں کوافر ایسا جیسے آواز جمع حاصل گوافر جمع خاطر کافر کافروں کی عسمتیں ناگوس اپنے پاس ویسے نہ رکھو وس علومان خب تم مانگو جو تم نے خرچ کیا اگر تمہاری عورت آ گئی بل یس علومان وہ بھی مانگ سکتے جو خرچ کر چکے ذالکم حکم اللہ یا بینکم حکم یہ اللہ کا فیصلہ ہے فیصلہ کرتے ہیں تمہارے درمیان واللہ اللہ علی منہکیم اللہ علم اکمت والے فاطق فارے اور اگر فوٹ ہو گئی کوئی چیز تم میں سے تمہاری بیویوں میں سے کافروں کی طرف فعقب تم بدلا لو فعق النزین صحابت ازوا دو مسلمان سکو بس دے دو ان لوگوں کو جن کی عورتیں گئی ہیں جو کا خرچہ ہوا بب تک اللہ الزین تم بھی منہ ملو ڈروس اللہ سے جس پر تمہارا ایمان ہے یا نبی وے پیغمبر از اچھا کلبوں میں نہ تو بھائی جب آ جائے عورتیں ہے آپ کی بیعت کرنے الا اللہ شریک نبل شی بےت یہ ہوگی کہ شرک نہیں کرے گی بالکل پیر بھی مریضوں کو پابند کرے کہ بے تو شرک نہ کرے <سؤال> ولایا سرکنا نہ چوری کرے گی کیا مطلب ہے چوری کرے گی کپڑا چوری نہ کریں سونا چوری نہ کرے پیسہ چوری نہ کرے سنت جو چوری کرتی ہے میلادیں پڑتی ہے اور میں شریک ہوتی ہے گھروں میں بلند آواز فانیہ پانیاں کرتی اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی یہ سنت اور تولید کی چورنی ہے ولایا زمین اور نہ جنا کرے گی ولا اخت اللہ نہ قتل کرے گی اپنے بچوں کو ولایا سین ابھی بہتان نہ لگائے گی بہتان یا جس کو گڑتی ہے بہن جین دلّا ہاتھ اور پیروں کے بیچ میں ولایا سین کفی معروف اور نہ نا نافرمانی کرے گی بھلے کاموں میں جب یہ بات عورتیں مان لے تو فبا ہن اب ان سے بیت لو بس تف اللہ اور ان کے لیے معافی مانگو کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھے اعمال کی توفیق دے ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ پکسنے والا رحم والے یادین اے ایمان والو لات قوما حضب اللہ علیہ مت دوستجو ان لوگوں کو جن سے اللہ ناراض ہے قد یہ یسو ملا آخرا وہ مایوس ہو چکے آخرت سے کمائے اصل کو فار منصابل قبول جیسے مایوس ہوئے ہیں کافر لوگ قبر والوں میں سے ہی کفار جو قبروں میں جا چکے ہیں اب ان کو پتا ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے کہ ایسے مایوس لوگوں سے تم تعلقات بنا نہ کرنا